بِ العالممين وَلااقبةُ للِمَُّقين وَصللَاتُ وَسَّلَام عَ رسوله سيد للمُرسَلين رَحمبلَمين شفيع المزنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاكَ فَارْهَبُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر کم افری کم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دوشی پڑھ لیجیے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 سلام والا محمد المی والا ریکواصب قیا شفیع حمد و سال کے بعد قرآن کریم کی سورہ انحل ان کی تفسیر کا بیان جاری ہے گزشتہ جمعے آپ یہ سن چکے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا فرمان ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اسی کا کہنا ماننا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے تو پھر کسی اور سے کیا ڈرنا جب اللہ معبود ہے اللہ ہی کی فرما برداری کرنی ہے تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں وَمَا بِكُم مِّن فَمِنَ اللَّهِ آگے بیان ہے توجہ کیجیے اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود زمین و آسمان ہوا فضا پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے اللہ کا ہے اور ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کسی اور طرف سے نہیں صحت کون دیتا ہے زندگی کون دیتا ہے ریز کون دیتا ہے شفا کون دیتا ہے اللہ تمام تج ارو تو پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے اللہ کی بارگاہ میں ہی مدد مانگتے اللہ کی بارگاہ میں ہی فریادی ہوتے کہ یا اللہ اپنی پناہ میں رکھ کم ایرا کشپ اب دران کم ایرا پری کم کم بی پھر وہ تم سے جب برائی کو ٹال دیتا ہے تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا پہلے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کی طرف سے ہے کوئی نعمت ایسی نہیں جو کسی اور نے دی ہو سب اللہ نے عطا فرمائی جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو اور جب برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ ہے جو اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے لی پورئی نہ ہم کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی نا کریں فَتَمَتَّعُوا فتمتعو تو کچھ برت لو مزے کر لو کچھ دن پس فتح انقریب جان جاؤ گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے انجام کیا ہوتا ہے اس حوالے سے دو تین باتیں کرنی ہیں توجہ چاہوں گا مہینہ ہے ربی العر کا اور اہل ایمان اس مہینے میں محبوب سبحانی وس سمادانی شہباز لامکانی قطب یزدانی قندیل نورانی پیر پیراں میر میران شاہ جیلا ابو محمد محدین شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم وشال مناتے ہیں ویسے تو جب بھی ان کے لیے اصال ثواب کیا جائے اس کو گیارہویں کہتے ہیں یہ سالانہ بڑی گیارہویں کا وقت ہے مضمون بھی اتفاق سے آیا مدد مانگنے کا یا جو لوگ اس آیت کو استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم غیر اللہ سے مانگتے ہو ان کو بھی انشاءاللہ جواب دوں گا دو باتیں پہلے خلاصے کے طور پر پہلی بات زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اسی کی اطاعت اطاعت کے معنی فرما برداری کہنا ماننا اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور جس کا اللہ حکم دے اس کی کرنی ہے جو اللہ کی بات بتائے اس کی کرنی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا رسول کی اطاعت کرو رسول کا کہنا مانو اور جو رسول کا کہنا مانتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا کہنا مانتا ٹھیک ہے توجہ اللہ تعالی قادر و قدیر ہے اس نے خود فرمایا کہ جب اللہ کا کہنا ماننا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت یہ بت کچھ نہیں کر سکتے یا تمہیں بتوں سے ڈرانے والے کچھ کر سکتے اللہ سے ڈرو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں یہ جتنے ہیں اگر مل کے سارے کے سارے جتنے بت ہیں اور یہ سب ان کے ماننے والے یہ اللہ کے سامنے ٹھہر سکتے اور یہ عقل والے ہوتے تو خود سوچتے کہ یہ سارے مل کے بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ بت سارے مل کے مکھھی اڑانا تو دور کی بات ہے مکھی ان پر بیٹھ جائے تو وہ شور بھی نہیں مچا سکتے شکایت بھی کر سکتے نہیں بول نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے تو تم نے ان بتوں کو اگر یہ سمجھ لیا کہ یہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو ان میں بگاڑنے کی کوئی طاقت قوت قدرت نہیں ہے تو کیوں ڈرتے ہو اللہ کیسے بات جی سے کہنا اللہ کا ماننا ہے اللہ کی بات ماننی ہے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت سنے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ تعالی کے خوف کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو اپنی مدد پہنچاتا ہے ان کی حفاظت کرتا اس سلسلے میں میں تفصیل گفتگو کر چکا ہوں علامہ اسماعیل حقیق تفصیل روح ال میں ایک واقعہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں ایک بزرگ نے اپنی بات سنائی اللہ والے نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, ہم بڑی کشتی پر یا بحری جہاز سمجھ لیں سفر کر رہے تھے پانی کی موجوں نے کشتی کو توڑ دیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تختہ تختہ الگ ہو گیا وہ کہتے ہیں میں اور میری بیوی ایک تختے پر تھے دریا میں پانی پر اس کی موجوں میں تختے کو پکڑا ہوا تھا مضبوطی سے کیونکہ لکڑی پانی پر تیرتی ہے ڈوبتی نہیں سوائے ایک لکڑی کے جس کو آبنوس کہتے ہیں وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے وہ کہتے ہیں ابھی ہم اس تختے پہ تھے کہ اچانک میری بیوی کو وہ تکلیف شروع ہو گئی جو عورت کو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے یعنی وہ درد زیخ وہ اٹھا اسی حالت میں اس نے اسی تختے پر بچہ جانا لڑکی پیدا ہوئی عورت میری چیخی اور اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ میرا حلق سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گی میں نے اس سے کہا کہ تو ہمارے حال کو جانتی ہے میں نے ایک ہاتھ سے تختہ پکڑا ہوا ہے تجھے بھی اپنے ساتھ دبایا ہوا ہے پاؤں تجھ پہ بھی رکھا ہوا ہے بچے کو بھی پکڑا ہوا ہے اگر اس حالت میں میں نے ایک ہاتھ بھی چھوڑا تو ہم گر سکتے ہیں تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے انشاءاللہ وہ اللہ ہم پر رحم کرے گا تجھے پانی بھی ملے گا تیری تکلیف بھی دور ہوگی میں نے اس کو تسلی دی وہ بلک رہی تھی تڑپ رہی تھی میری نظر اوپر کی طرف آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی سیڑھی نہیں تھی کوئی تخت نہیں تھا کوئی پلر کوئی ستون نہیں تھا ایک بزرگ ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر تھی انہوں نے اس زنجیر سے پانی کا ایک لوٹا ہماری طرف لٹکا دیا اور وہ لوٹا بھی یاقوت کا تھا کوئی آم اسٹیل کا یا سلور کا ایلومینیم کا بنا ہوا نہیں یاقت کا بنا ہوا ہم دونوں نے میاں بیوی نے اس پانی کو سیر ہو کر دیا وہ پانی برف سے ٹھنڈا اور بہت ہی زیادہ خوشبودار ذائقے دار تھا بڑا میٹھا تھا پانی پینے کے بعد ہم نے عرض کی ہے بزرگ آپ کون ہیں انہوں نے کہا میں تمہارے رب کا بندہ ہوں تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا کہ آپ حضام میں بغیر کسی سہارے کے بیٹھے ہوئے سونے کی زنجیر ہے یہ یا کود کا لوٹا ہے اور آپ کو کوئی دشواری نہیں ہے یہ مقام کیسے مل گیا تو ان بزرگوں نے بنایا میں نے اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا اختیار کی اللہ سے ڈرا تو مجھے یہ مقام مل گیا اندازہ کریں اچھا اب میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں پانی دیا اس بزرگ نے لوٹے میں پینے کا پانی کس نے دیا اس حقیقت میں کس نے دیا پوچھ رہا ہوں درمیان میں اس کو وسیلہ ذریعہ کس نے بنایا اللہ نے یہی بات ہے یہ شرک ہو گیا یہ حرام ہو گیا تو جو لوگ ذریعے وسیلے کو حرام یا شرک کہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے سیدھا سیدھا مسئلہ ہے حقیقی طور پر شفا دینے والا اللہ ڈاکٹر کا ذریعہ حکیم کا ذریعہ طبیب کا ذریعہ رزق دینے والا اللہ نوکری کاروبار تجارت ذریعہ ورنہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اللہ منہ میں پانی ڈالے گا تو پیئیں گے منہ میں کھانا ڈالے گا تو کھائیں گے اللہ تعالی کی برکت سے اس کی عنایت سے ہی مخلوق مدد کرتی ہے اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کی مدد کر سکتا لاکھ نسخے لکھو لو ڈاکٹر سے اللہ نہ چاہے شفا نہیں ہوگی دوا میں شفا کس نے رکھی ہے ڈاکٹر کا کام شفا دینا نہیں دوا بتانا ہے دوا میں شفا اللہ نے رکھی ہے تو پیر کے پاس چلے جائیں پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں تاویز بتا دیں کوئی کلام بتا دیں پڑھنے کو اس میں شفا اثر کس نے رکھا بات ختم وہ پھونک مارے دم کرے اس کے دم میں اثر کس نے رکھا ہے اللہ نے رکھا بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ لوگ جو تعجب کرتے ہیں کہ نہیں بس اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ سے بات کرنی چاہیے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے تو میں ان سے کہتا ہوں پھر اس پر عمل کر کے دکھاؤ نا تمہیں بھی جب مشکل آئے تو کسی بندے کے پاس نہ جایا کرو تم جس پرزی کے پاس چلے جاؤ تمہاری تو عید میں فرق نہ آئے اور ہم اگر یاغوش کہہ دیں تو ہم پر شرک کے فتوے داغنے لگ جاتے ہو یہ کیا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کوئی بادشاہ کا مقرر کیا ہوا کوئی بندہ کو وزیر کوئی وکیل کوئی آفیسر کام کرتا ہے تو آپ آفیسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں حقیقت میں شکریہ بادشاہ کا ہے کہ اگر وہ بادشاہ اس کو اختیار دے کر نہ بٹھاتا تو وہ بندہ کام کر سکتا نہیں وزیر کس نے بنایا بادشاہ نے بنایا آفیسر کس نے بنایا بادشاہ نے بنایا اگر وہ اس کو اس مقام پر نہ بٹھائیں اختیار نہ دیں وہ کام کر سکتے ہیں نہیں تو اصل شکریہ کس کا بادشاہ کا بلا تشبی بلا تشبی اللہ نے بھی فرشتے بنائے ولی بنائے نبی بنائے تو کام جس کے ذریعے ہوتا ہے نبی کے ذریعے ہوا اپنے نبی کا شکریہ ولی کے ذریعے ہوا ولی کا شکریہ فرشتے کے ذریعے ہوا کسی اور کے ذریعے بندے کے ذریعے ہوا آپ اس کا شکریہ ادا کرتے حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے اللہ کا ہی شکریہ ہوا کیونکہ نہ اللہ اس بندے کو بناتا نہ طاقت دیتا نہ وہ مدد کر سکتا تو حقیقی طور پر مددگار اللہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے پوچھ رہا ہوں اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے تو میں کہتا ہوں شفا مانگنا بھی اللہ کے سوا پھر کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے تنگ دست ہو جائیں تو کسی سے بھی مدد نہ مانگے رزق نہ ملے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے جب تم بیمار پڑو تو تمہارا عقیدہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگنا خبردار ڈاکٹر عقیل کے پاس نہ جانا کوئی دوا نہ لینا اس وقت تمہاری توحید کو کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جان لیں کہ حقیقی طور پر عطا کرنے والا اللہ تعالی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی ولی خود سے دیتا ہے نہیں اللہ کی عطا سے دیتا اگر اللہ اس کو عطا کرنے کی طاقت نہ دے وہ دے سکتا نہیں یہ اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے آپ سنتے رہتے ہیں جان کون نکالتا ہے جواب دیجئے دو جواب آئے کسی نے کہا اللہ کسی نے کہا حضرت اسرائیل اللہ وف پل ان کو قرآن میں ہے موت کے وقت اللہ تمہاری جان کو اٹھاتا ہے نکالتا ہے پورا پورا لیتا ہے کون لیتا ہے جان اللہ اور اسی قرآن میں کل یتوفا کو ملک الموت اللہ جزیب کے لاب ملک الموت جان نکالتا ہے ایک آیت نے بتایا اللہ نکالتا ہے دوسری آیت نے بتایا حضرت اسرائیل ملک الموت فرشتہ نکالتا ہے اب میں آپ سے پوچھوں گا دونوں آیتوں کو مانیں گے یا ایک کو سب کا جواب چاہیے دونوں کو جس آیت کا انکار کریں گے مومن نہیں رہیں گے قرآن پورے کا پورا ماننا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا مانیں اور آدھا نہ مانیں پورا ماننا ہوگا تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ نکالتا ہے یا ملک الموت ایک آیت کچھ بتا رہی ہے دوسری آیت کچھ بتا رہی ہے لیکن آپ خود اگر کہیں گے کہ نہیں میں تو یہی کہوں گا اللہ نکالتا ہے ملک الموت نہیں نکالتا تو غلط ہو جائیں گے یہ کہیں گے ملک الموت نکالتا ہے اللہ نہیں نکالتا تو غلط ہو جائیں گے اللہ نے صرف قرآن عطا نہیں فرمایا نبی بھی بھیجا جو قرآن پڑھ کر نہ صرف سناتا ہے بلکہ سمجھاتا ہے بتایا کیا اللہ ہی نے ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کو جان لینے کا اختیار اللہ نے دیا ہے تو ملک الموت کا جان نکالنا حقیقت میں اللہ کا جان نکالنا ہے کیونکہ ملک الموت خود سے یہ کام کر سکتا نہیں کس نے طاقت دی ہے اللہ نے شفا اللہ دیتا ہے آپ کو ڈاکٹر کے ذریعے دلوا دے پیر صاحب کے ذریعے دلوا دے دینے والا کون ہے اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بعد وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں چرا کرتے ہیں میں تو اس نتیجے پہ, پہ پہنچا ہوں صرف دکھانے کو خود سب کچھ کر لیتے ہیں وہ لوگ آپ کو دکھانے سنانے میں کہیں گے کہ یہ شرک وہ شرک اور خود سب کچھ کریں گے دوسروں سے مدد بھی مانگ لیں گے ان کی توحید میں فرق نہیں آئے گا ڈاکٹر کو کہہ دیں گے مجھے چھپا دے دیں تب بھی ان کی توحید میں فرق نہیں آئے گا ہم یا غوث پکار لیں گے تو کیوں اعتراض ہے ہم نے کب غص اعظم کو معبود سمجھا ہے کب ان کو معبود کا سمجھا ہے کب ان کو مسل سمجھا ہے؟ ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں نہ خدا کا شریک مانتے ہیں، نہ ہم نے خدا کو مجبور مانا کہ وہ غوث اعظم کی بات ماننے پہ مجبور نہیں غزم مخلوق ہیں اللہ خالق ہے ان کو غوث اعظم رب نے بنایا ہے اور رب نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اس کے بندوں کی مدد کرے تو جو رب کے بندوں کی مدد کرے اس کو اللہ کا بنایا ہوا مددگار سمجھ کر پکارنا شیرک نہیں ہے اللہ کافروں کا جو طریقہ تھا نا وہ بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے کہتے تھے اللہ ان کی بات نہیں ڈالے گا ان کی بات ماننا اللہ پہ لازم ہے یہ اللہ سے کروا سکتے ہیں ان کو حق حاصل ہے ہم نے کبھی یہ بات کسی کے لیے کی پوچھ رہا ہوں ہم کسی نبی ولی کو نہ اللہ کا شریک مانے نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں اور نبی ولی کے لیے تو اللہ نے حکم دیا محبت کا ان کی تعظیم کا بتوں کے لیے اللہ نے کوئی حکم دیا نہیں تو پھر وہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بتوں والی آئے نبیوں ولیوں پہ لگا کے یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہم اہل سنت و جماعت محمدی سنی حنفی ماتریدی قادری چشتی نقش بندی سور وردی اور یہ چاروں مذاہب کے تھن پی شاپئی مالکی ہمبلی یہ سب اہل سنت یہی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کی کوئی مسل نہیں اللہ کا کسی طرح کوئی شریک نہیں کسی نبی ولی کو اللہ کے برابر اللہ کا جز اللہ کا حصہ نہیں مانتے اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے ان نبی ولی کی تعظیم کرتے اس لیے کہ ان کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے ان سے محبت کرتے ہیں ان کو اگر پکارتے ہیں تو معبود عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں پکارتے اللہ کا معبود پیارا سمجھ کر پکارتے ہیں اور یہ پکارنا غلط ذرا اونچی نہیں اگر غلط ہے تو ثابت کرو ورنہ میں ثابت کرتا ہوں کہ محبوبوں کو پکارنا غلط ان کی بڑی مشہور کتاب البدایا بن نہایا ابن کثیر کیونکہ یہ ابن تیمیہ سے جس کو بابیوں کا سب سے بڑا کہا جاتا ہے اس کے بعد ابن قیم اس کا شاگرد ابن کثیر اس کی مشہور کتاب البدایہ و عربی میں موجود ترجمے ہو چکے اس کو اٹھا کر دیکھ لے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ و تابعین اہل ایمان کا یہ طریقہ تھا کبھی جنگوں میں سفر پر جاتے تو ان کا شعر تھا بنا وہاں یہ کہ وہ تھے یا رسول اللہ اللہ اب بتائیے کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے پکارنا نہیں چاہیے صرف یا اللہ کہنا چاہیے یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا یا غوث کہنا یہ غلط بھائی اگر غلط ہے تو پھر تم کیوں پکارتے ہو جو غلط ہے وہ تم کیوں کرتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کام تم کر لو تو جائز رہے ہم کریں تو غلط یہ کیسے ہو سکتا ہے جو غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہونا چاہیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قاسم نانوتوی صاحب اشرف علی تھانوی صاحب سب نے کیا کہہ کے پکارا ایک نہیں پچاس حوالے دکھانے کو تیار ہوں ان کی اپنی کتابوں سے میں نے اپنی کتاب سفید و سیاح میں حقائق میں نقل کی ہے آپ سنتے رہتے ہیں تقریروں میں بھی یہ شعر آپ کو کتنی مرتبہ سنایا جی داد اللہ صاحب جن کو علماء دیوبند اپنا پیر پیرو مرشد کہتے ہیں صرف کہتے ہیں اگر مانتے ہوتے تو واقعی بات تھی پھر کہتے ہیں ان کا مشہور شعر ہے وہ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے یا بھی کہہ کے پکار رہے ہیں فریاد بھی کر رہے ہیں تمہارے نزدیک دونوں کام شرک ہیں تو ان پر شرک کا پتوا لگاؤ کہہ رہے ہیں اے حبیب کبریا فریاد ہے سخت مشکل میں پھسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے حضور کو مشکل خوش بھی کہہ رہے ہیں فریاد بھی کر رہے ہیں مدد بھی مانگ رہے ہیں یا بھی کہہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں انہوں نے تو ان شیروں میں شیر کی لائن لگا دی ہے کیوں نہیں مشرک کہتے ہیں ان کو نہیں نہیں وہ تو اپنے پیر سے مدد مانگتے اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا ان کے پیر صاحب کا نام میاں جی نور محمد تھا عربی میں یا اردو میں اے انگلش میں او یہ کہہ کے پکارتے ہیں آپ کہتے ہیں نا اے میاں عربی میں یا کہہ کے پکاریں گے اے کا مطلب یا اے بھائی یا اخی اے دوست یا رفیق یا صدیق یہی انداز ہے تو آپ نے پکارا وہ کہتے ہیں شرک اور وہ اپنے پیر صاحب کو بھی پکار رہے ہیں اور ان کی وفات کے بعد پکار رہے ہیں خود تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں یا شفیع ال عباد ہم یا شیخ سید عبد القادر جیلانی سید للہ تو شرک کا فتوا اور خود تھانوی صاحب اپنے استاد کو لکھ رہے ہیں یا سیدی ہی سیل انح اگر یہ واقعی شرک ہے تو پھر اس پہ فتوا لگاؤ نا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا کرے تو جائز اور ہم کریں تو ناجائز یہ نہیں ہو سکتا پتا چلا اللہ نے تمہارے قلم سے لکھوا کے بتا دیا عقیدہ اہل سنت کا سچا ہے اللہ نہیں نہیں سنیں بڑا مشہور واقعہ کیوں سنانا پڑتا ہے ان کی باتیں تاکہ وہ بھی مان لیں ضد نہ کریں تھانوی صاحب نے یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا وہ کہتے ہیں میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے تھے واقعہ غلط ہو جو چاہو سزا دے لینا اور واقعہ صحیح ہے تو میں تمہیں سزا نہیں دیتا میں اتنا ہی کہوں گا آؤ غوث پاک کے مرید بن جاؤں سن اشرف السوا نے بڑی مشہور کتاب ہے تھانوی صاحب کے حالات میں لکھی ہے اس میں پتہ نہیں ان کو کیا کیا ثابت کیا اس میں بھی یہ واقعہ موجود تھانوی صاحب خود بھی کہتے ہیں کہتے میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے تھے تو میرے ماموں ماموں ماں کے بھائی کو کہتے ہیں نا تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے ماموں ایک مجذوب کے پاس گئے کس کے پاس ذرا اونچی مجذوب اللہ ہے یا غیر اللہ غیر اللہ مجذوب کے پاس گئے جانا شرک نمبر ایک غیر اللہ کے پاس جانا شرک نمبر دو شرک اگر میں گنواؤں گا نا تو لائن لگ جائے گی کیونکہ یہ کس کس کو شرک کہتے ہیں ذرا دیکھیں بھئی بچے تمہارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں زندہ نہیں رہ رہے نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گر گڑاؤ ماموں کو بھیج جو رہے ہو غیر اللہ کے پاس گئے ملازم بات ہے کچھ کہنے گئے نا یا تو یہ کہنے گئے کہ دعا کرو اور یا کہیں گے کچھ کرو دونوں طرح ہمارا سیدھا ثابت ہوتا اگر کہیں کچھ کرو یعنی اللہ نے جو تجھے طاقت دی ہے اس میں سے کچھ کر یا پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر ہماری سفارش کر دونوں طرح سیدھا ہمارا ثابت ہوتا صاحب لکھتے ہیں میرے ماموس مجدو کے پاس گئے جا کر کہا میری بہن کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے کچھ کر کچھ شرک نمبر پہلے جا کے فریاد کی تین پھر جا کے اس کو کہا کچھ کر یہ شرک نمبر چار ان کے حساب سے وہ بھی مجوب سے سالک کا درجہ زیادہ ہوتا ہے مجوب تو مست کو کہتے ہیں جو اپنے سینسز میں نہ ہو جس کی آواز دورست نہ ہو کبھی ہو گیا کھو گیا ورنہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے دن ہے یا رات ہے سردی ہے یا گرمی کپڑے پہنے ہیں یعنی کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا کہاں بیٹھا اس کو مست مزدو کہتے ہیں یہ چلے گئے اس کے پاس جا کر اسے کہنے لگے جی بچے زندہ نہیں رہتے اب یہ کہا کچھ کر یا یہ کہ دعا کر دونوں طرح بات ہماری ثابت اس مست نے محضوب نے کہا جاؤ دو لڑکے ہوں گے زندہ رہیں گے ایک مولوی بنے گا ایک میری طرح توڑا سا مست ہوگا قرآن میں اللہ فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا کرو گے کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ارے وہاں مست چوتھویں صدی میں ایک مست مجذوب کہہ رہا ہے جاؤ دو لڑکے ہوں گے زندہ بھی رہیں گے آگے کیا بنیں گے جب ایک دیوانے کی یہ شان ہے تو اس کی کیا شان ہوگی جو عقل والا ہوگا جو ولی اللہ ہوگا پھر نبی اللہ کی کیا شان پھر امام الانبیاء کی کتنی شان اللہ کوئی سمجھے تو کیا جھے کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر رکھتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب نبی کے دیوانوں کی یہ جان ہے خود نبی کا مقام کتنا ہوگا کون جان سکتا تم مست کہہ رہا جہاں دو لڑکے ہوں گے وہ ابھی پتہ نہیں ہونے نہیں ہونے کب ہونے وہ پہلے سے بتا رہا دو لڑکے ہوں گے زندہ بھی رہیں گے زندہ بھی رہیں گے کیا بنیں گے وہ بھی بتا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں غیب کی خبر اللہ ہی دیتا ہے اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے خود اس کے ماموں تھانوی کے ماموں اور لکھنے والا خود تھانوی شرکوں کی لائن دیکھو کتنی لگ گئی بچے کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے کیا بننا ہے کیا نہیں بننا کل کیا ہونا ہے اللہ کے سیوا کوئی جانتا نہیں اور تھانوی یہ ساری لکھٹ چودہویں صدی کے کسی عاقل ہوشمند کے لیے نہیں مجروب کے لیے لکھ رہا ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے خود کہتا ہے میں اس مسجوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں تھانوی کہتا ہے میں مولوی ہوں میرا بڑا بھائی اکبر علی تھوڑا سا مست ہے مجزوب ہے وہ گورنمنٹ میں تھا انڈیا کی جب انڈیا میں انگریز کی حکومت تھی اس میں تھا اور مسلمانوں کے راز ان کو بتاتا تھا خود واقعات موجود میرے دوستوں اور بزرگوں پتا کیا چلا ہم نے کیا جانا اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کو بھی طاقت ملتی ہے وہ بھی کرتے ہیں اگر یہ کہیں بندے خود کرتے ہیں تو غلط اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں بالکل درست جھگڑا ختم جھگڑا لیکن یہ ہے کہ یہ وہی سے جھگڑا شروع کرتے ہیں اور خود جو چاہیں کر لیں سوچنے کی بات ہے یہ خود جو مرضی کر لیں وہ جائز بتائیں مفتی محمود صاحب داتا دربار گئے تھے یا نہیں چادر چڑھائی تھی یا نہیں ہلوا بانٹا تھا یا نہیں قربان میں اپنے داتا کے انہوں نے بھی کہا تم ساری عمر شر شیر کرتے تمہارے چھوٹے کو نہیں بڑے مفتی کو بلانا ہے اسی سے چادر چڑھوانی ہے اسی سے حلوہ بٹوانا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کام شرک بےدت آرام نہیں اگر حکا ہو ایسے ہیں تو پھر پہلے اپنے مفتی پہ فتوا لگاؤ ہم کبھی نہیں کہتے کہ جی ولی اللہ خود سے کرتا ہے جب اس کو ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے تو اس کو جو طاقت ملی جو اختیار ملا جو شان ملی رب نے دی ہے خود سے وہ کرتے خود سے کرتے دے نہیں دے کب کب کیا, کیا مقام کتنے مقام ہیں کتنی کرامات ہیں سنتے رہتے ہیں آپ واس پاک نے مردے زندہ کیے یا نہیں نہیں نہیں انہوں نے تو دین کو زندہ کیا محیود دین لقب ہے دین کو زندہ کرنے والا قبرستان میں بھی جا کے مردے زندہ کیے بڑا مشہور واقعہ ایک عورت نے بچہ لا کر حضرت کے مدرسے میں داخل کیا اس کو عالم دین بناؤ حافظ قرآن بناؤ اورس پاک کے مدرسے میں داخل کر دیا کچھ دنوں کے بعد آئی بچے کو دیکھنے کے لیے کہ جاؤں کچھ اس کے لیے کپڑا کھانا پینا لے کے جاؤں آئی تو بچہ لنگر کی دال کھا رہا تھا کھانے کا ٹائم تھا لنگر میں دال کھا رہا تھا وہاں سے اٹھ کے آئی شکایت کرنے کے دیکھو بچے کو دال دے رہے ہو وہ ہفتے میں کسی دن گوشت بھی دیتے ہو یا نہیں کچھ اور بھی کھلاتے ہو یا نہیں صرف دال ہی کھلاتے ہو آگے آئی تو دیکھا حضرت گوش پاک مرغا کھا رہے تھے کیا کھا رہے تھے مرغا اس نے دیکھا تو ماف ہی نا بچے کا خیال ہے میرا بچہ دال کھا رہا ہے یہ خود مرغا کھا رہے غوث پاک نے اس کو دیکھ لیا آتے ہوئے آپ وہ مرغا کھاتے رہے ہڈیاں اسی طرح ایک کنارے پہ رکھتے رہے ہڈی کو توڑا نہیں ہڈی کو چبایا نہیں جب آپ نے سارا مرغا کھا لیا وہ بول پڑی وہ بچوں کو دال کھلا رہے ہو خود مرغا کھا رہے ہو بچوں کو بھی کبھی کبھی مرغا کھلایا کرو نا حضرت صاحب نے کھانا کھایا کھانے کے بعد ہڈیوں پر حضرت نے ہاتھ رکھا پر ما اللہ او اللہ کے حکم سے وہ مرغا زندہ ہو گیا فرمایا جب تیرے بیٹے کی یہ شان ہو جائے گی تب اس کو مرغا کھلائیں گے جب اس مقام پر پہنچ جائے گا تب اس کو مرغا کھلائیں گے ابھی اس کو مرغا نہیں ابھی دال ہی کھانے دیں زندہ کیا یا نہیں مردہ آپ کر کے دکھا دو جو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں کر ان سے ہوتا نہیں ہے نا یہ کر نہیں سکتے تو انہوں نے آسان طریقہ نکالا جو کر نہیں سکتے انکار کر دو وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان سے ہوتا نہیں نہیں لوگوں نے کہا کہ جی مردے زندہ کرو قبرستان چلے گئے فرما جس قبر پہ ہاتھ رکھو اسی کو زندہ کرتا ہوں شاید تمہارا یہ خیال ہو کہ میں کسی قبر میں سے کروں تم کہو گی پہلے یہاں بندہ لٹا دیا ہوگا جس قبر لوگوں نے اپنا اندازہ لگایا کہ سب سے پرانی قبریں کون سی ہیں ان میں سے ایک قبر پر ہاتھ رکھا حضرت نے فرمایا اٹھ اتنا ہی فرمایا اٹھایا وہ اندر سے اٹھا ساز بجا رہا تھا کوئی موسیقار تھا موسیقی دانے بجانے کا کام کرتا ہوگا اپنے وقت میں اسی طرح اٹھا حضرت نے فرمایا اپنا تعارف کروا تو کون ہے کتنا عرصہ پہلے پڑا تھا سب بتا دے لوگوں نے کہا حضرت جی آپ نے صرف اتنا ہی کہا اٹھ فرمایا اٹھنے پر کہا تو یہ ایک اٹھا ہے اگر رب کے نام سے اٹھنے کو کہتا سارا قبرستان کھڑا ہو جاتا تم نے کیا سمجھا ہے ولی کے منہ پر خدا بولتا رب کے بندے کے منہ پر خدا بولتا نئی نئی انور شاہ صاحب کاشمیری صدر مدرس دار العلوم دیو بند انہوں نے اپنی کتاب فیض الباری میں حضرت مولانا جامی کے بارے میں لکھا انہوں نے مردے زندہ کیے اللہ کے بندے زندہ کرتے ہیں اور زندہ کرنا کس کی شان ہے اللہ کی اور یہاں بندے زندہ کر رہے ہیں اب دو جواب کیا دو گے بے جواب میرے دوستوں اور بزرگوں کو ماننا پڑے گا اللہ تعال نے اپنے پیاروں کو اپنے بندوں کو طاقت دی گا اللہ تعالی نے اپنے پیاروں کو اپنے بندوں کو طاقت دی ہے کئی بار سمجھایا بار بار کیوں سمجھانا پڑتا ہے کوئی لوگ نئے آتے ہیں کچھ کو یاد نہیں ہوتا ذہنوں میں تازہ کرنا بتائیے آنکھیں کس نے دی ہیں اللہ نے دی ہیں ان میں دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہے اللہ نے سب کو ایک جیسا نظر آتا ہے دیجیے جواب نہیں کوئی تو دور تک بڑے آرام سے بغیر چشمے کے دیکھ رہا ہے اور کوئی چشمے کے ساتھ قریب بھی آرام سے نہیں دیکھ رہا سب کی آنکھوں کی طاقت ایک جیسی ہے ایک جیسی نہیں دماغ کس نے دیا ہے سب کا ایک جیسا جواب دیجئے کان کس نے دیے ہیں سننے کی طاقت کس نے دی ہے بات ایسے ہے کہ جب تک ان کے کان میں گھس کے چیخو نہیں وہ سنتے نہیں ہیں اور بات ایسے ہیں آپ خسر پزر کر رہے ہو ان کو پتا لگ جاتا ہے ناک کس نے دی ہے اس میں سونگنے کی طاقت اللہ نے کسی کے سامنے رکھ دیں وہ کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں خوشبو ہے یا بدبو ہے کوئی ایسا گزرتا اور بتا دیتا فلاں گھر میں یہ پکڑا سب کی طاقت ایک جیسی سب کی حس ایک جیسی نہیں میرے دوستو اور بزرگو اللہ تعالی نے حواس دیے اللہ نے کان اللہ نے زبان اللہ نے ناک اللہ نے دماغ سب کچھ کس نے دیا تو اللہ کسی کی آنکھ میں زیادہ طاقت رکھ دے تو کیا انکار کر دیں گے کسی کے کان میں زیادہ طاقت رکھ دے انکار کر دیں گے بتائیے اللہ خود فرماتا جب کوئی بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے بندہ خدا نہیں بنتا خدا بندہ نہیں بن جاتا بندے کے ان آواز میں اللہ کی قوت کار فرما ہوتی ہے آنکھ ال آنکھ بندے کی قوت اللہ کی کان بندے کے قوت پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے کس کی دی طاقت سے اللہ کے لیے کوئی چیز دور قریب ہے نہیں تو پھر جب اللہ اس کی آخیں کان بن جاتا ہے پھر وہ بندہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے دور بھی قریب بھی کیونکہ آنکھ بندے کی ہے دیکھنے والا رب کان بندے کے سننے والا رب پتا چلا ہم گلزار حبیب میں بیٹھ کے یا گوشت پکارتے ہیں اور پاک دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں آنکھ گوشت کی قوت خدا کی کان گوشت کے قوت خدا کی میری پکار کو وہ سنتے بھی ہیں مجھے وہ دیکھتے بھی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد بھی کرتے ہیں اللہ سمجھ آ رہی ہے بات جواب دیجئے غلط کہہ رہا ہوں حدیثیں پڑھ لیں ہوس پاس بیٹھے ہیں شریف میں کھڑاؤں جانتے ہیں کھڑاؤں لکڑی کی چپل اب تو خیر بہت کم ہو گئی پہلے لوگ اکثر مسجدوں میں وہی وہ رکھتے تھے دوسری جگہوں پہ لکڑی کی چپل حضرت نے ہوا میں یوں آپ اوڑ اڑ لے گی نای. کوئی اڑا کے دکھا دے پھینکیں گے کہیں جا کے گر جائے گی حضرت نے ہوا میں اڑائی وہ جا رہی ہے پہلے ایک اڑائی پھر دوسری اڑائی چہرے کا رنگ سرخ مریدوں نے ٹائم نوٹ کیا تاریخ نوٹ کی دن نوٹ کیا حضرت جی کیا معاملہ ہے فرمایا انتظار کرو لگ جائے گا پتہ کچھ بعد کچھ دیر کے بعد دوسرے دن تیسرے دن وہاں سے کوئی قافلہ آ رہا ہے آگے جو بندہ ہے اس کے ہاتھ میں حضرت کی وہی کھڑاؤ ہے کہاں سے آ رہے ہو یہ کڑاؤ تم کو کہاں ملی انہوں نے کہا ہم سفر کرتے جا رہے تھے ہم پر ڈاکواں نے حملہ کر دیا ڈاک نے ہم پر حملہ کر دیا ہم جنگل میں ہمارے پاس اس وقت کوئی اور مدد نہیں تھی ہم نے غوش پاک کو پکارا ہم نے غوش پاک کو پکارا یہ پکارنا شیر معبود سمجھ کر نہیں پکارا حقیقی مددگار سمجھ کر نہیں پکارا حقیقی متصرف مستقل متصرف سمجھ کر نہیں پکارا اللہ کا پیارا سمجھ کر پکارا اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب سمجھ کر پکارا جب ہم نے پکارا تو اچانک آواز آئی ایسی آواز کے لوگ دہل گئے ہم نے دیکھا کہ حضرت کی کھڑاؤں اڑتی ہوئی آئی اور ڈاکوؤں کے سروں پہ بجنے لگ گئی وہ وہیں گرے ایک کو لگی وہ مرا دوسرے کو لگی وہ مرا ہم نے مجھے کھڑاؤں اٹھا لی پہچان لیا کہ ضرور غوث پاک نے مدد کی ہے انہوں نے کہا یہ بتاؤ یہ واقعہ کس دن کس وقت پیش آیا تھا ادھر وہ بتا رہے ہیں ادھر یہ ملا رہے ہیں معلوم ہوا وہ جنگل میں پکار رہے ہیں غوث پاک بغداد میں سن رہے ہیں کون سنا رہا ہے کون دکھا رہا ہے کون مدد کی طاقت دے رہا ہے اللہ تو اسی رب نے को کو وسیلہ بنایا یا نہیں تو مجھے کہنے دو وہ القادر رب تعل القادر داہر ہوتا ہے تو عبد القادر سے ہوتا ہے اس کے جلوے نظر آتے ہیں تو عبد القادر میں نظر آتے ہیں اس کی قوت اسی کی برکت ظاہر ہوتی ہے اور اس کو ماننا غلط ذرا اونچی جو غلط کہتے ہیں وہ خود وہ خود یہ پکارتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو ہم پکارتے ہیں اللہ کے پیاروں کو نبی ولی اللہ کے پیارے ہیں یا نہیں اور یہ جتنے سکھ ہندو عیسائی یودی وغیرہ وغیرہ یہ کون اللہ کے پیارے ہیں؟ <سلام> کون اللہ کے یہ ان سے مانگتے ہیں ہم رب کے پیاروں سے مانگ اور کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور تم جن سے مانگتے ہو ان کے منہ دیکھو دینے والے منہ منہ دیکھو ان کے وہ اگر آپ کو دس ڈالر مدد دیتے ہیں نو ڈالر کا ساتھ میں آپ کو خرچہ بتا دیتے ہیں پھر اس پہ سود لیتے ہیں اور آپ کو ساری عمر دباتے ہیں. انہوں نے کیا دینا ہے یہ میرا نبی ہے دے کے جھولی بھر کے کہتا ہے اور مانگ <تصفح> کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سر چاہ